بسم اللہ الرحمٰم نمبر و صلی علی رسول الکریم اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ عالی میں و سلام کو تذکرہ چل رہا ہے ذوق اور شوق اور محبت کے ساتھ وہاں کی حاضری ہو اور اس تصور اور دھیان کے ساتھ کہ میں سلام پیش کر رہا ہوں اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میرا سلام سن رہے ہیں اور اس سلسلے میں الحمد کچھ واقعات کا تذکرہ بھی ہوا ملہ جامی رحمۃ اللہ علیہ مشہور عاشق رسول ہیں ملا زبردست ہر سال ان کا معمول تھا مدینہ طیبہ حاضری کا ہر سال تشریف لے جاتے تھے اور جب واپسی کا وقت ہوتا تھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ عالی میں حاضر ہوتے تھے اور حاضر ہو کر یہ اشعار پڑھتے تھے سیدی و سندی و مولائی سیدی و سندی و مولائی بہوطن می رفتم چہ فرمائی فارسی کے اندر اشعار ہیں میرے مولا میرے آقا میرے سردار باوتاً می رفتم چہ می فرمائی کیا اب تو گھر واپسی کا وقت ہے اپنے وطن جا رہا ہوں آپ کا کیا حکم عالی ہے تو اندر سے جواب ملتا تھا ہر سال جواب آتا تھا باوطن رفتن مبارک باد بہوطن رف باوطنت رفتاً مبارک بعد ب سلامت روی و بعض آئی باوطنت رفتن مبارک بعد ب سلامت روی و بعض آئی کہ تمہارا اپنا وطن جانا مبارک ہو جاؤ سلامتی کے ساتھ اور اللہ تم کو واپس لے کر آئے واپس سلامتی کے ساتھ چلے جاؤ ب سلامت روی و باز آئی اور اللہ تم کو واپس لائے ہر سال ان کا معمول تھا ایک سال حاضر ہوئے اور اپنے معمول کے مطابق یہ اشعار پڑھے لکھا ہے سنا بھی ہے کہ اس سال یہ جواب آیا باوطانت رفتن مبارک باد بس سلامت روی و بعض آئی یہ جملہ مبارکہ اندر سے جواب کے اندر نہیں ملا بس سمجھ گئے کہ یہ آخری حاضری ہے اب یہاں آنا مقدر میں نہیں ہے اللہ کی تقدیر بس یہی ہے کہ بس زندگی کا یہ آخری سفر ہے اور یہ آخری حاضری ہے تو بہرحال انسان جس محبت کے ساتھ اور جس شوق کے ساتھ وہاں حاضری دیکھا یہ بھی ذہن میں رہے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہم پر کئی حقوق ہیں ان میں سے ایک حق محبت بھی ہے اور ایک حق اتباع بھی ہے حق محبت کا تقاضہ یہ ہے کہ ہمارے دل کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سب سے زیادہ محبت ہو سب سے زیادہ محبت لا حتى اكون احب الیه من و احدکم حتٰقن احب علیہ من والد و والد و اجمعین پھر اس کے بعد علماء نے تقسیم کی ہے کہ محبت سے محبت عقلی مراد ہے کیا مراد ہے لیکن عاشقین کا تو قول یہ ہے کہ بس محبت عقلی ہو کہ محبت فطری ہو جو بھی ہو انسان کے دل میں اپنے ماں باپ سے اپنے دوست احباب سے تمام لوگوں سے بلکہ اپنی جان سے زیادہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت ہو اپنی جان سے بھی زیادہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ حاضر ہوئے اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب یہ بات ارشاد فرمائی کہ تمہارا ایمان اس وقت تک کامل نہیں ہو سکتا ہے جب تک کہ تمہارے دل میں میری محبت اپنی جان سے بھی زیادہ ہو جائے اس وقت تک تمہارا ایمان کامل نہیں ہو سکتا تمام لوگوں سے دنیا کی ہر چیز سے اور خود تمہاری جانوں سے بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دل کی طرف توجہ فرمائی اور یہ فرمایا کہ اللہ کے رسول انسان کو اپنی جان تو بڑی محبوب ہوتی ہے اپنی جان سب سے زیادہ پیاری ہوتی ہے فرمائے کہ فلا آنا اگر یہی شکل ہے تو ابھی تمہارا ایمان کے اندر کمال نہیں ہے پھر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی توجہ کہہ دیجیے یا آپ کی دعا فرما دیجئے جو بھی ہو تھوڑی دیر کے بعد غالباً اسی ملث کے اندر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل کی کیفیت بدلی اور قلب کے اندر الحمد وہی محبت کا دریا جوش مارنے لگا اور فرمایا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اب میں اپنے دل کے اندر آپ کی محبت اپنی جان سے بھی زیادہ پاتا ہوں میری جان چلی جائے چلی جائے بلکہ ہزار جانیں قربان کر دوں لیکن آپ کو ایک کانٹا لگ جائے جو حضرات صحابہ کی زندگی کے اندر بار بار واقعات ہم سنتے ہیں فرمایا کرتے تھے کہ آپ کو ایک کانٹا لگ جائے میں اپنی جگہ پر اگر زندہ بھی رہوں تو مجھے یہ پسند نہیں مجھ کو کوئی تکلیف نہ دی جائے لیکن ہزاروں تکلیفیں دی دی جائیں اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ایک کانٹا لگ جائے تو اگر میری ہزار جان جانے کے بعد بھی آپ کو ایک کانٹا لگے یہ مجھے پسند نہیں تو اپنی جان سے بھی زیادہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت ہو یہ حق محبت ہے اور حق اتباع تو یقیناً ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہی کا طریقہ اللہ پاک کو پسند ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی کا طریقہ اللہ کو پسند ہی نہیں ہے انبیاء علیہ وسلاۃ جو اب اپنے زمانے میں تھے ان کے طریقے تو یقیناً ہدایت کے راستے تھے لیکن اب تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہی کی شریعت اور آپ کا لایا ہوا یہ دین ہمارے لیے نجات کا ذریعہ ہے لہذا آپ ہی کا طریقہ اللہ کو پسند ہے اب اللہ کو کسی اور کا طریقہ پسند آتا ہی نہیں اس لیے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک ایک چیز کے اندر اتباع ایک ایک سنت کو اپنی زندگی میں اختیار کرنا اللہ توفیق قدا فرمائے محبت بھی ہو سنتوں کے ساتھ عظمت کے ساتھ اس کو اپنی زندگی میں اختیار کریں اور ایک ایک سنت کو اپنی زندگی میں, زندگی میں زندہ کریں مسواک کے بارے میں بار بار ہم نے سنا کہ مسواک بڑی محبوب سنت ہے عورتوں کے بارے میں فقاہ نے لکھا ہے کہ مسواک جو ہے عورتوں کے لیے مسواک کے بجائے علق کتابوں میں علق کا لفظ آتا ہے یعنی ایک طرح کا اس زمانے کے اندر گون ہوگا یا آج کے زمانے میں سمجھ لیجیے پاؤڈر ہے یا ٹوتھ پیسٹ ہے اس کو استعمال کر لے تو حضرت تھانوی رحمتہ اللہ علیہ نے امداد الفتح کے اندر اس کے بارے میں یہ لکھا ہے بلی کی بات ہے اس کی وجہ سے بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ عورتوں کے لیے مسواک ہی نہیں ہے تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ میرا اپنی تحقیق یہ ہے کہ مسواق کا جو حکم ہے اور مسواک کی جو سمنیت ہے وہ عام ہے مردوں کے لیے بھی ہے عورتوں کے لیے بھی ہے ابرہا فقہ نے عورتوں کے حق میں جو علم کا تذکرہ فرمایا ہے اس کی وجہ یہ معلوم ہوتی ہے کہ عورتوں کے مسوڑے اور پالے عام طور پر کمزور ہوتے ہیں ممکن ہے کہ مسواک اگر وہ استعمال کرنا شروع کریں شاید مسوڑے اور پالے ان کے جو کمزور ہیں کمزور ہونے کی وجہ سے خون نکل آئے بلڈ ہو جائے تو اگر کوئی عورت ایسی ہو کہ جس کو حقیقتاً استعمال کی وجہ سے خون نکل آتا ہے اور بجائے وضو میں تہارت حاصل کرنے کے اور زیادہ دیر ہونے لگتی ہے خون کے نکلنے کی وجہ سے تو ایسا تو البتہ عورت مسواک کے بجائے انگلی ہے یا پاؤڈر ہے کوئی اس قسم کی چیز استعمال کر لے تو انشاءاللہ امید ہے کہ اپنی اس کمزوری کی وجہ سے اس کے حق میں یہی چیز مسواک کے قائم مقام ہو جائے گی امید ہے باقی وہ عورت اور وہ خاتون اور وہ بہن کہ جن کے پالے اور مسوڑے مضبوط ہیں اور وہ مسواک کو استعمال کرتے کرتے عادی ہو گئی ہے اور مسواک سے اس کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی ہے تو حکیم علومت حضرت مولانا شف علی طانوی رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیق یہ ہے کہ مسواک کی سمنیت عام ہے مردوں کے لیے بھی ہے عورتوں کے لیے بھی ہے اس سفر حج کے اندر خاص طور پر چونکہ ٹوتھ پیسٹ خوشبودار ہوتا ہے اور خوشبودار چیز سے اپنے آپ کو احرام میں بچانا ضروری ہوتا ہے لہذا عام طور پر یہاں کی زندگی کے اندر چونکہ ہر ایک ہی برش اور ٹوٹ پیسٹ کے استعمال کا عادی ہے اس کے بغیر چلتا ہی نہیں ہے تو جو خواتین اور عورتیں اور بہنیں حج کے جانا کا ارادہ کیے ہوئے ہیں ان کو ابھی سے مسواک کی عادت ڈال لینا چاہیے ابھی سے اپنے طور پر ورنہ اگر مسواک کی عادت بھی نہیں ہوگی اور ٹوتھ پیسٹ وغیرہ استعمال نہیں کر سکیں گے تو ایک عادت چونکہ چل رہی ہے منہ کی صفائی کی اب کچھ بھی چیز نہیں ہوگی تو تکلیف ہوگی لہذا ابھی سے مسواک کی عادت ڈال لی جائے اور آئندہ پھر ہمیشہ زندگی کے اندر اس کو اختیار کر لیا جائے جب اس کو برداشت کر سکتے ہوں تو مسواک کی سنیت عام ہے تمہارا علیہ ایک, ایک سنت کو اختیار کرنا یہ حق اتباع ہے تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ایک حق محبت بھی ہے حق اتباع بھی ہے اللہ تعالی ہم سب کو ہر ایک محبت نصیب فرمائے اور جتنے حقوق ہیں ان حقوق کو ہم کیا ادا کر سکتے ہیں کم از کم اپنی طاقت کے مطابق جو حقوق ہم سے ادا ہو سکتے ہیں اللہ پاک توفیق نصیب فرمائے سبحان الله بحمده سبحانك اللهم بحمدك ونشهد أن لا إله إلا أنت نصفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة ما اسفون والسلام على المسلين والحمد لله رب العالمين